اتفاقی بڑھ گیا تو یہ بڑھ گیا دین دین وہی وہ ہوتا ہے جو اجماعی اتفاقی اتفاق قطعی اتفاق امیجی یقینی امیجی امیجی امیجی امیجی اسی لیے دین کے کل یا جز کا منفر کافر ہوتا ہے دین دین کے کل یا جز کا کافر کیوں ہو یا جو قطعی یقینی قطعی یقینی بنے آ مذہب کیا گیا مزحب. دین ہمارا کیا ہے اسلام, اسلام. بول, بول, بول رہا ہے دین اسلام دین کے کل یا جز کا من کون ہوتا ہے دین, دین. دین. اجماعی خطرائی اور اتفاقی ہوتا او اجماعی جو ٹھیک ہے آگے آ مذہب مذہب ہمیشہ اختلافی, <ہوتا. z> mm -hmm> <زنینت> اختلافی اور اختلافی <z> اور <Volody> <z alternative> پھر وہ مذہب دو قسم ہے ایک اعمال میں ایک عقائد میں عقائد میں ہم اہل سنت ہے کیا امال میں فرو میں عقائد کو اصول بھی کہہ ہیں اصول میں ہم کیا ہیں سننی ہے اب سمجھ آ گئی کہ نہیں پھر جڑا ہو گیا مذہب یعنی عقیدے کے حوالے نال اس منکر گمراہ بد مذہب لفظ زہن چ رکھ لینا گمراہ بد مذہب لگی بادی بد دینی جی میں دن مثال دے کے سمجھانا کہ یار کروں درویش بندہ ہے خدمت کرنا ہے تیل شیل ہونا خاص کچھ لے لایا جی اللہ معذر صاحب چلو لکھا ہوں گل سمجھی اگلی مذہب مذہب ہے ہلے سنت یہ اسلام ہے دوسرے کو اسلام ہے کی یہ ہوں مثال سے مسئلہ سمجھا کہن میں تس بندے کی فوٹو لایا اپنا تین مان دس بندے نے یا ایک بندہ وہی فوٹو لایا نو ہونے نے میں انہوں کہ بند فوٹو لایا نو ہورا بھی توٹو جہ فوٹو بنا جانا وہ کوئی تو نق ودا چڑی کوئی اک چھوٹی کر دے وہ کن ایڈے کر دے کد ودا ہے کوئی سیالوی دے چڑتا ایک بندہ ہوں مول شاہ جان پوری فوٹو دی اتار کے ہے ہر شہ اپنے ٹکانے ہوں آنکھاں کے سارے فوٹو کے دے اُس بندے, بندے, بندے لیکن آخو گے بل جتنے دوسرے فرقے ہیں سارے کو اسلام دی فوٹو ہے کوئی نہ اسلام کوئی نگ اکھڑا ہے ہوں فوٹو سارے کول اس بندے دیا نے پر نو غلط نے ایک سے ایک سے اسلام ایک ہے سب فرقے گمراہ ہیں ہے نہیں گمراہ جتنے فرقے ہیں سب کے پاس اسلام کی فوٹو ہے لیکن تبدیل شدہ تبدیل شدہ بگاڑی ہوئی صحیح تصویر اسلام کی اگر ہے تو حلسمت والی بات ان کے پاس ہے اہل سنت حضور جوڑے باغ دس گئی مانل میں بیٹھے بیٹھے کبھی آگے میرے دینا دینا دین وہ ہوتا ہے ہاں ایک اور فرق دین اور مذہب میں دین نبیوں کا, اور خدا, خدا کا, اور, مح خدا کا اور خدا کا کہا جاتا ہے اور مذہب اماموں کا کہا جاتا ہے ہائے مذہب اماموں کا کہا جاتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حنفی مذہب خدا کا ہے نہیں اسلام خدا کا دین ہے یہ کہو گے یہ نہیں کہا کہ فی مذہب رسول اللہ کا ہے جی جی سمجھ آ جی جی اور یہ ویسے دین کا جو پہلی ہم انبیاء اور دین کی نسبت انبیاء اور اللہ تعالی کی طرف کی جاتی ہے اور مذہب کے اماموں کی طرف دین کا تاریخ کرنے لگے دین اچھا ایک اور سنو فرق دین اللہ کا اتارا ہوا ہوتا ہے جی مذہب امہ کا اجتہاد ہوتا ہے جیسے امیج میں لکھا رہا ہوں میں لکمیہ مک اشتہ دین د دی تعریف ہوتے میں ایک پرانی کرتا سا جی کہ مخلوق کا گزارا جی مخلوق کے ساتھ اور مخلوق کا گزارا خالق کے ساتھ جی اس کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے واسطے سے بتاتا ہے اس کو دین کہتا ہے اس کو دین کہ طریقہ بتاتا ہے اس مخلوق, مخلوق کا, کا, کا. کا گزارا مخلوق, مخلوق, کے مخلوق کے ساتھ مخلوق کے ساتھ اور مخلوق بلک کا, بلک کا گزارا خالق تعلی کے ساتھ اس گزارے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ امبیا کے واسطے سے دیتا ہے بتاتا ہے اس کو دین کہ اور, اور فرق لکھو یار جاول لکھی جاؤ املا کروا رہا ہوں املا استاد بیٹھ گئے املا کے لیے جاؤ موج لوٹو دین میں تعدد محال ہے اور مذہب میں واقع ہے فارک لکھ دین میں اجتہاد کو راہ نہیں ہوتی ان احکام ان احکام کے مجموعہ کا نام ہے جی جو اجماعی جی اور قطعی اور قطعی ہوتے ہیں جی کفایت جی علی مفتی کفایت علی کافی ہے دو بنیان اس کتاب لکھی سی تعلیم السلام تعلیم لکھا سوال جب لکھے سر بچوں سوال لکھا سا تمہارا مذہب کیا ہے اسلام جی یہ گرفت کی سن رامپوری پریما اللہ رامپوری پری آنا یاد نہیں بیدل اللہ رامپوری جنہ نے انوار لکھی سی جگہ استا رد لکھا فرمایا اس جہل نو ای پتا نہیں کہ مذہب کے دین کا فرق ہی شاہالی شاہر صاحب میں بس میرے تو لبنے تھوڑا جا راہ لبنا کرنی وڑ گیا کتاب کا نام کی کو بھی سال ہے پڑھتے نہیں پڑھ گیا نا سان جا پتا لگا کلام لگا مذہب مذہب اور مسلک <ذ Cassid> دیو دی دفائی اسلام اسلام کے عقائد جب ہوگا نا مطلب حملے بعد مذہب لوگ آن کے بگار پایا بل بد مذہب لوگوں کا جواب جڑا جی یعنی دوسرے لفظ آخو اہل, اہل, سنت سنت اہل سنت اہل سنت کے دفا اور تحفظ میں جو او اہل سنت سنت مذہب اور مسلب کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں مسلک جڑا نا یہ اتنے چلتا فرق <سؤال> اے تا اے تا تو میری تقریر ہے نا آآ آآ مطلب مسلک یا سنی وغیرہ استعمال کرتے تھے استعمال کر دی ہاں یہ نے استعمال فرمایا مذہب چلنے کا چلنے لے جا مسلک چلنے یعنی جی اپنا فنی, فارق فنی فرق استلاح فرمایا کتاب نے گنا ہوں جہل کرتا ہو گنا حدیث پاک میں دوسرا اپ نے فرمایا سے کہ عالم گناہ کرے زیادہ جڑا سلام سلام ملے جہل کرے گا تو نہ ملے یہ تذبیح صلیبی کتے میں اصل گل سنیا نا عالم وہ تو ایک گناہ دنیا دے اندر سمجھ لگ گل دی اچھا ایک کے او دی سزا دے حوالے دار گا دنیا میں عالم اور جاہل کی سزا برابر ہے احکام شرعیہ میں حدود اور قصاص کے مسائل میں جاہل اور عالم کی سزا برابر ہے لیکن قیامت کے دن کی سزا زیادہ ہے عالم. کیوں کہ کی اس کا فتنہ زیادہ ہے فتنہ فتنا بڑا ہے نا کہ یہ ایک گنا کردہ دے دے پیچھے پتا نہیں کن دنیا پٹھا بند تو جب فتنہ زیادہ بڑے تو سزا پہ اگے زیادہ ہونی ہے. کر کے روایات چولہا مالک ہے جاہل کے لیے ایک ہلاک کا تعلم کے لیے سات ہلاکتے دنیا دے اندر اللہ تبارک نے سزا ہوں دیکھو زنا کرتا ہے ایک جاہل بندہ اگر غیر شادی شدہ ساؤ کھوڑا ہے جی آلم کرے گا نہ ایک سو ایک کر سکنا سزا دنیا دی برابر رکھیے برابر سزا دنیا دی برابر نہ جرم نہیں سن روکنا پتہ کی ہونا سی جس بندے جرم دی سزا ہونی سی نا کٹ او دوسرے پیسے دے جرم کرا سی مطلب مارنا اگر فرض کرو قتل دی سزا اسلام قتل نہ رکھ دا. اسلام دندر سزا قتل دی وہ رکھ دندہ سو کوڑا یا دو سو کوڑا ہوں جس بندے دی سزا گاٹ ہونی سی دوسرے بندے جنہ دی سزا قتل سی انہوں نے پیسے دے تھوٹی جانے سو کے اسلام نے دنیا بھی سزاواں جاما نے ایک رکھی برابر لیکن آخرت سزا جی نا اللہ کی پنام دون? دنیا زیادہ سمجھ لگتا اچھا فرمایا گیا نا فرق سمجھا گیا ادھر حدیث پا کے کہ ذنب العالم میں رمبن واحد ہے رمبل جا ہے رمبا ادھر یہ پہ آخنے آئی قیامت نو سات اس کی وجہ جا عالم کا ایک گنا یہ ادیش باق کا ایک گنا جہل کے دو گنا مطلب یہ ہے کہ آلم جا جی ایک گنا ہے عالم دا ایسا کہ لوگوں کے لیے فتنا بنے ایک وہ ہے جو فتنا نہ بنے یعنی جی جی جی کیا مطلب جی ایک گناہ ایسا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اپنے لیے جائز نہیں سمجھیں گے جائز نہیں سمجھیں گے گناہ کو گناہ ہی سمجھیں گے اور سمجھیں گے یہ غلط ایک غلط بات گیا کی بڑی غلطی کر بیٹھا بہت بڑی غلطی کر بیٹھا مجھے مجھے ایسا گناہ جب عالم سے ساتھ ساتھ ہوگا جو باعث فتنہ نہ ہو کیا جو, باعث فتنہ, جو باعث فتنہ, نہ سے نہ فتنہ نہ ہو تو اس کی ایک سزا ہے اس کا ایک گناہ ہوگا مجھے اور مجھے قیامت مجھے کے روز اس گناہ پر ایک سزا ہوگی اب سمجھ آئے گی کیا, جی کیا کس چیز پر سزا کہ ت نے یہ حکم جان کر اس کے خلاف کیوں کیا بالکل اچھا ایک گناہ اس کا اب وہ جو جاہل ہے وہ اگر اس طرح کا گناہ کرتا ہے تو اس کی اس کی سزائیں دو ہیں کیوں لیکن سنو جاہل سے کیا مراد ہے پہلے یہ بھی وضاحت کرنے کی نا جہل سے مراد میرے بھائی وہ شخص ہے کہ جو جس گناہ کو اس نے کیا اس کے متعلق شریعت متعارہ میں جو ہے نا شریعت مطالعہ میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے شریعت کی ہدایت جانتے ہی نہیں مثلاً زنا کرتا ہے تو زنا کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زنا حرام ہے کہ نہیں ہے جی جی یہی اگر دناک حرام ہونے کا اس کو علم ہے تو وہ میرے بھائی اتنے کا عالم ہے وہ اب اس کو پھر اسی طرح ایک سزا ملے گی لیکن اگر وہ یہ جانتا ہی نہیں جو گنا اس نے کیا وہ اس کو جانتا ہی نہیں کہ یہ گنا ہے جی جی تو اب اس کو دوری سزا ملے گی ایک اس کو ملے گی گناہ کرنے پر دوسری گنا کا علم اے حاصل اے گناہ اے کے متعلق علم حاصل کرنا فرض تھا اس نے نہ کیا تو اب سمجھا جی جی رہا مسئلہ عالم کا وہ گنا کہ جو بائیں سے فتنہ ہوتا ہے کیوں بائیں سے فتنہ ہوتا ہے جی میں اور آج فرنگی معاشرت اور ماحول اور تعلیم تہذیب جدو یہ نا مسائل دی سزا اس نو ایک ود لوگ پتہ نہیں کن گنا بعد لبنی وہ جڑا سات ہلاکتے آیا ہے نا تے صرف ایسا بیان کثرت کے لیے حدیث کیڑا والے نہیں دوسری حدیث پاک نہیں ملا علی کاری صاحب نے لکھی میرے خدشہ پہلی پاک ادا حدیث پاک حدیث پاک پاکی جاہل وہ سے ساتھ لگتے ہو رہا ہے ملا علی کاری سرکار بزرگوں سے لکھا ہے <تصفيق> جی حولتے حولتے کیا لگی ہاضا ہلو ہاضل محل جی اس محل کا یہ حال ہے ہلو ہاضا محل ہاضل محل ہاضل محل تیرہ بیڑا